شہید اسلام ڈاٹ ہر چیز اس کی یا <تصحیح> اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے جہاد کا بیان ہے ادھر کیا ہے سود نہ کہ کیا مناسبات ہے اس کی تو میرے عزیز سود کھانے والا جو بزدل ہوتا ہے سود کھانے والا کیا ہوتا ہے بالکل تجربہ ہے تو جب سود کھانے والا بزدل ہوتا ہے تو جہاد کرے گا اس لیے فرمایا جو چیز مخل ہے تقویٰ کے اندر اس کو ختم کرو سود خور نہ بنو سمجھے آہ. تب مجاہد بنو گے سود جب نہیں کھاؤ گے ایک رب تو یہی ہے دوسرا رابطہ یہ ہے کہ جہاد کے اندر اشارے جان بھی ہوتا ہے اور اشارے مال بھی ہوتا ہے تو جو سود کھاتا ہے اس کو مال بہت پیارا ہے یا نہیں وہ مفت کسی کو نہیں دیتا بغیر سود گئے تو یہ مال خرچ کرے گا اللہ کے راہ میں کہ مال نہیں خرچ کرے گا جان کا خرچ کرے گا تو رابطہ آ جہاد کے ساتھ یا نہیں اچھا پھر یہ بھی ہے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 جیسے ہو ہونا ختم کرو سود ختم کرو دیکھو جی یا منو اچھا جی یہ کیا ہے جی اصول کامیابی لکھو اصول کامیابی ایجمان والو نہ کھاؤ تم سود کو اضافہ یہ نمبر ایک ہے لا کر اصول کامیابی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 زیف کی تو زیف کے اندر دو چیزیں آ گئی نا اور جمعہ کے اندر کتنی فرد ہوتے ہیں تھا تو زیف کے اندر دو آ گئے دو کو تین سے ضرب دو تاکہ جمعہ کے کم سے افراد ہو جائیں دو تین چھ پھر عذاب کو مذاف کرو پھر چھ کو کس کے ساتھ ضرب دو دو کے ساتھ چھ دیں بارہ تو میں نے کہا پروفیسر کو کہو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 اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم کامیاب ہو جو یہ ثمرائے دیکھو تکوا کیا ہے نا بد تکنار یہ تخویف وخروی ہے اور بچوں تم آگ سے وہ آگ اختیار کی گیا کہ اس کے لیے تو بچنے کی صورت ہے اللہ رسول نے فرما برداری کو باقی اللہ عل یہ نمبر کتنے جی چار رسول کامیابی تھی یعنی نار سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا وہ کیا ہے عتی اللہ ور سوریہ اطاعت کرو گے تو نار سے بچ جاؤ گے نمبر چار لال لکھن تو رحم یہ بھی سمرا ہے تاکہ رحم کیے جو سارے او یہ نمبر کتنی جی پانچ اصول کام یا نمبر پانچ اور بشارت نیچے لکھو اور دوڑو تم طرف بخشش کے اپنے رب کی طرف سے اور دوڑو تم طرف جنت کے وہ جنت کے اس ساتھ کے کہ اس کی وسعت عرض کے نیچے کا لکھنا ہے کہ بیف کی وسعت آسمان اور زمین ہے بابا اس زمین تو آ گئی نہ انداز اور زمین کو پہلے آسمان نے گھیرا ہے نا پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں ساتواں تو بیس تو ساتویں آسمان کے اوپر ہے تو بحث تمام آسمان زمین سے زیادہ نہ وہ ایک آسمان کے اوپر دوسرا ہے ہر دوسرا آسمان جو ہے نا پہلے آسمان سے کیا ہے زیادہ ہے زمین سے بھی زیادہ تو بحث کی وسعت ان سے زائد ہوئی یا نہیں کہ وسط اس کی آسمان و زمین ہیں یہ تیار کی گئی ہے مستقین کے لیے اللہ زین جی یون فون او صاف متقین اور صاف متقین لکھو اور ساتھ ساتھ یہ لکھو فریق اعلی کا ذکر متقین کا فریق اعلیٰ فریق اعلیٰ کا ذکر متقین اول نمبر وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال خوشی کے اندر بھی تکلیف کے اندر بھی بل کا اور غیر نمبر کتنی دی دو اور پینے والے ہیں غصے کو بلافینا معاف کرنے والے لوگوں سے کتنے جی؟ تین محبت رکھتے سنی دلیو دلیو کے ساتھ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ وضو کر رہے تھے لونڈی آپ کو وضو کرا رہی تھی اور لونڈی کے ہاتھ سے لوٹا گرا امام صاحب پہ چھینٹے آ تو پہلے زمانے کی لونڈیاں سمجھدار تھیں وہ آج کل کے وزیر تعلیم کی طرح نہیں تھیں جو کہتا ہے کہ قرآن کے پورے چالیس سپارے پڑھائیں گے وہ سمجھدار تھیں قرآن کے معنی جانتی تھی جب امام صاحب نے غصے کی نگاہ دیکھی لونڈی دیگر تو لونڈی نے کیا کہا بھل کاظمین امام صاحب نے کیا فرمایا کزم تو غیزی۔ پھر اس نے کہا پڑھا بلافین ان غصہ پیتے نہیں با دل و جان بھی معاف کر دیتے ہم کے پھر اس نے کہا کہا بل جو میں سہان اللہ یہ فریق فریق آ گیا وہ گناہ کبیرہ نہیں کرتے تھے اب متقین کا کیا ہے یہ جی؟ فریق ادنا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے گناہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے انسان ہے گناہ صغیرہ بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے اوپر اصرار کر دیا ہے. اللہ کے ہاں کیا معافی مانگتے ہیں خدا کو یاد کر کے فریق ادنا کا ذکر اور متقی وہ ہیں جب کرتے ہیں گناہ کبیرہ فوائشہ کہ نہیں چڑے گو گناہ کبیرہ لفظی معنی تو بے حی ہے نہ کلا گناہ جب کرتے ہیں گناہ کبیرہ اور ظلم صاحب یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پہ اس کے نیچے گا اتنا ہے وہ غناہ ہے رب تو گناہ نہ تھا کرتے ہیں گناہ کبیرہ یا ظلم کرتے ہیں اپنے آپ سریرا تو ذکر کرتے ہیں اللہ کا تو خدا کو یاد کر کے معافی مانگتے ہیں نہیں پاواں کرتے ہیں بس معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے وہ ضلع بھائی اللہ یہ من استفامیہ ہے اور کون بخشتا ہے گناہوں کو صبح اللہ گناہوں کو بخشنے والا کون ہے اللہ ہے دوسرے لوگ کیا کریں بل اور نہیں ڈٹ جاتے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 یہی لوگ ہیں بدلا ان کا کیا ہے بخشش ان کے رب کی طرف سے اور باغات ہیں جاری ہیں نیچے ان کے نہراں ہمیشہ رہیں گے اس میں اور اچھا ہے سواب عمل کرنے والوں کا نقابل کم سونا نون یہ تسلی مومنین ہے اور پھر وہ یاد ہے قصہ عہد کا تسلی مومنین اور یاد ہے کس کا قصہ اور کا مومنین کو تسلی دی گئی کہ کیوں مغموم ہوتے ہو تمہارے اندر اگر شکست آئی ہے تکلیف آئی ہے تو پہلی اقوام کے اندر بھی تکلیف ہوتی تھیں یا نہیں پہلی بھی ہوتی تکلیف تکلیفیں امبیال مصرات کے ساتھ ان کے ساتھ ہی تکلیفوں میں پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی شریر پہ کتنی تکلیفیں آئیں تاکہ گزر چکے تم سے پہلے واقعات سنن کا منہ کہا لکھنا ہے سیر کرو زمین کے اندر پس دیکھو تم کیسے تھا انجام دفعان والوں کا بیان حاضاب اب درمیان میں صداقت قرآن ہے یہ قرآن پاک بیان کافی ہے واسے لوگوں کے اور ہدایت ہے علمن اور لسی ہے عمل ہدایت ہے علماً یعنی قرآن پاک سے عقائد کی ہدایت ہوتی ہے علم کا کیا منع عقائد کی اور نصیحت ہے اول لحاظ سے علمقی بلا تہن ولا تحظن وہی ہے تسلی مومن اور یادہ قصہ हो اور نہ ہمت ہارو تم نہ غم ہو اور تم غالب رہو گے اگر ہوئے تم پورے مومن مومنین کا معنی کامل پورے مومن اور تم غالب رہو گے انشاءاللہ اگر ہوئے تم پورے مومن ایم سچ تم کرو ہوں وہی تسلی ہے اگر پہنچے ہیں تم کو زخمی تو پس برو اس کی جگہ کیا ہے پس بیرو محسوف ہے اگر پہنچے ہیں تو ان کو زخمی کا صبر کرو پاستا کے پہنچے تھے قوم کو بھی زخم سے لے اس کے مسل قوم کے لیے لکھو مقام بادر میں بھائی تمہارے ستر آدمی شہید ہوئے تو مقام بادر میں کافروں کے ستر آدمی کیا ہوئے مردار ہوئے یا نہیں ان کو بھی پہنچے پچے تھے قوم کا لان اور, اور یہ دن ہیں بدلتے رہتے ہیں ان کو درمیان کبھی ہوتی, ہوتی, ہوتی ہے یہ آپ کو یاد ہے نا کہ ابو سفیان کو جب بلایا تھا ہراکل نے اور پوچھا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 والے جعلم اللہ ایام کی حکمت نمبر کیوں بدلتے ہیں مداولت ایام کی حکمت نمبر واپ زیادہ بنا لیں آسان کام ہوگا مداوت ایام کی حکمت نمبر ایک تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالی مومنین کو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 پہلی حکمت وہ ہے دوسری حکمت کیا ہے کہ شہادت کا مرتبہ حاصل ہو تم میں سے واللہ اور اللہ تعالیٰ نئی محبت رکھتے ظالمین کے ساتھ اضالۂ شب و اظہ شب شبہ ہوتا تھا کہ یہ ظالم کیوں کامیاب ہو گئے بھائی یہ شبہ ہوتا ہے نا غزب عہد کے اندر ظالم کامیاب کیوں ہو گئے پاتے کیوں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو کامیاب ہو گئے ہیں نا اس وجہ سے نہیں کہ میری ان کے ساتھ کا ہے محبت ہے محبت کی وجہ سے نہیں یہ ابتلا ہے کیا ہے ابتلاح ہے آزمائش ہے سمجھے یہ کہتے ہیں نا بھی طالبان پہ اوپر کیوں غالب ہو گیا یہ امریکہ تو اس کا جواب ملا ہے نہیں کہ واللہ لا جو حب ال ظالمین اس کا بھی جواب ہے یہ ہاشا ویسے لکھ لو و اللہ حبو ظالمین حاشا لکھو ان کو محبوب ہونے کی وجہ سے غالب نہیں فرمایا بلکہ یہ ابتلاع تھا ان کو محبوب ہونے کی وجہ سے غالب نہیں فرمایا حضرت تھام نے اسی طرح کہ سمجھی بات اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتے ظالمین کے ساتھ آگے کہہ دی والی و حکمت تین اور تا کے نکھار دے اللہ تعالی مومنین کو گناہوں سے من ظلم بھائی تکلیف جب بات یہ ہے جہاد کے اندر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 مسلمانوں پہ ظلم کرنے سے یہاں شا لکھو مسلمانوں پر ظلم کرنے سے, سے کہر خداوندی میں مبتلا ہوں گے مسلمانوں پر ظلم کرنے سے قہر خدا میں مبتلا ہوں گے بھائی کافر غالب ہو گیا نہیں تو جب غالب ہوں گے مسلمانوں پہ ظلم کریں گے یا نہیں تو مسلمانوں پہ جتنا ظلم زیادہ کریں گے خدا کا کہارون پہ زیادہ ہوگا یا نہیں تو ایک دن ایسے قہار خداوندی میں گرفتار ہو گئے کہ دنیا دیکھے گی جیسے فرعون ظلم کرتا تھا تو قہر خداوندی میں گرفتار ہوا یا نہیں نمرود ہوا یا نہیں تو یہ نکتا ہے ام حسب تم تنبیہ بھی مومنین کیا گمان کیا تم نے کہ یہ کہ داخل ہو جاؤ گے بیشت میں اور ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ نے نہیں جانا کہ کی بجائے مانے کیا کرو گے اور ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے بھیا علامہ صابرین سات جان نے صابرین کے اللہ تعالی مجاہدین کو بھی ظاہر کریں گے اور صابرین کو بھی ظاہر کریں گے کون مجاہد ہے کون صابر ہے یہ بھیا علامہ صابرین ہے وا کینی چیک وا برائے جمع یہ وا برائے جمعیت ہے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے تو لہذا یا لم کو نقص بھائی یا نہیں واؤ برائے جمع ہے اس کے بعد کیا مقدر ہوتا ہے ان وہ انس دے رہا ہے بھائی یا لم لہذا میں نے مانا جمع کا کیا ہے کیا ساتھ ظاہر کرنے صابرین کے اس کی مثال آپ نے چھوٹی کتاب میں پڑھی ہے لا تا بولی سم کا وشربل لابانا وہ وا واؤ کے بعد انمقر ہے نہ کھا تو مچھلی کو ساتھ پینے دودھ کے مچھلی کھا کے کہ دودھ نہیں پینا بالکال تم تمن الموت یہ ساری تنبیہ ہے مومنین کو اور البتائی تھے تم آرزو کرتے تھے کہ اس کی شہادت کی موت کے نیچے شہادت لکھو پہلے اس کے کہ ملو تم اس کو پست کی دیکھ لیا تم نے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہادت دیکھیا نہیں کہ شہید ہو رہے تم تمنا کرتے تھے کہ ہے قصبۂ کے اندر لوگ کچھ شہید ہوئے ہیں ہمیں بھی کہا نصیب ہو تو شہادت دیکھ لی تم نے وان تم تنظرون تم آنکھوں سے دیکھتے تھے وما محمد اللہ رسول تنبیہ اسلام میرے عظیم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا نا ایک باد بخت نے ابھی میں نے بتایا تھا نہیں کیا تو میرے حضرت گر گئے کیا گر گئے آپ زمین پہ تو کسی شیطان نے ایسے پکارا انا محمد قد قتل کسی کافر نے کیا پکارا کہ محمد قتل ہو گئے یا خود شیطان خبیص نے پکارا تو صحابۂ تو دل شکستہ ہو گئے سمجھے جی کہ حضرت شہید ہو گئے اب ان کے دل کے اوپر کیا آخر گزری ہوگی تو بہت سے صاحبہ کرام ایسے بے ہوش ہو کے بیٹھ گئے آواز بھاگتا ہو گئے کوئی بھاگنے لگے جو عام کمزور آدمی تھے ان کو منافق کہنے لگے اکثر منافق تو وہاں رہ گئے کچھ در تھے کہ ابو سفیان کے ساتھ كيا کر لیں صلاح کر لیں کوئی کہتے تھے کہ اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس اللہ اٹھاؤ اس قسم كے خیالات آنے لگے خیر اللہ نے کرم فرمایا نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کو ہوش آیا آپ نے فرمایا اليہ عباد اللہ میں زندہ ہوں میری طرف اللہ کے بندے آپ کی آواز کیا تھی پست تھی کمزور ہو گئے نا آخر تكلیف تھی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 اللہ بھی ہمیشہ زندہ خدا کا دین بھی ہمیشہ کیمرہ حضرت پہ تو وفات آنی ہے۔ ہے وہ کلب اور جو شخص پھرا اپنی اے پہ پر ہر گرنی نقصان دے گا اللہ کسی چیز کا اور عن قریب بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ کس کو شکر گزاروں کو وہ ماکان ال نافسن تریب الجہاد ادھر سے خوشخبری دی گئی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 ان کے عمل میں بھی پختگی تھی پس نہ تو وہ ہمت ہارے وہ نوم نہ وہ ہمت ہارے بابت ان مسائب کے کہ پہنچے ان کو اللہ کے راہ میں وما ضعف ہو اور نہ وہ سست ہوئے وما مستقان ہو اور نہ دبے دشمن کے آگے استقان دبے نہ دبے دشمن کے آگے اور اللہ تعالی محبت رکھتے ہیں سبیر کرنے والوں کو یہ پختگی عمل تھی نا آپ پختگی یہ کول اور ان کی بات بھی پکی تھی عمل بھی پکا پختگی کول وہ ماں کا نا اور نہ تھی بات ان کی یہ قول کیوں منصوبہ بھائی خبر مقدم ہے کان کی اور نہ تھی بات ان کی مگر یہ کہا انہوں نے رب نق فرنا جنوب دعائے مجاہدین اے ہمارے پروردگار بخش ہمارے گناہوں کو زلوب کے نیچے لکھو ثغائر واسرافنا فی امرنا ہم اور ہماری زیادتیوں کو جو ہمارے معاملے میں ہوں اس کے نیچے کا لکھو گے کبائے آئے اور سب تک دامنا اور ثابت تک ہمارے قدموں کو اور مدد کر ہماری قوم کا خرید پہ تو ثابت قدم بھی رہتے تھے ثابت قول بھی تھے پاحم اللہ انجام داریں جب انہوں نے صبر تقوا سے کام لیا تو اللہ نے انجام چیا انجام دار ہیں دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بدلا دنیا کا دنیا کے بدلے کے نہیں چلی کھو فتح و ظفر فتح ہو گئی کامیابی ہو گئی جہاد کے اندر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بدلا دنیا کا فتح ظفر حسنخر اور عمدہ بدل آخرت کا تو معلوم ہے کہ آخرت کا بدلہ دنیا کے بدلے سے کیا ہے عمدہ ہے اور اتلتا محبت رکھتے ہیں نیک و کاروں کے ساتھ الحمد للہ اللہ